اس کے بعد اللہ سبارک وطالیہ نے ان تینوں گروہوں یعنی یہودیوں عیسائیوں اور مکہ مکرمہ اور عرب کے بت پرستوں کی ایک اور گمراہی کا بیان فرمایا ہے جس میں یہ تینوں کسی نہ کسی حیثیت میں شریک تھے فی سے فرمایا وکال التخل والدہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے بلکہ اس کے ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہوئی ہے اس میں سے عیسائیوں کے بارے میں تو یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ حضرت عیسائی علیہ الحت السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے یہودیوں میں بھی اعفرقہ ایس ایسا تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ سطد والسلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا لہذا وہ بھی اس گمراہی میں شریک تھے تیسرے جو عرب کے مشرقین تھے وہ فرشتوں کے بارے میں یقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں لہذا تینوں فریق اس بات پر گویا متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے سبحانہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے بلہو بل معافی سماوات ابل بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کل الحو قانتون سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اولاد کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو اس واسطے اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو اس کی قوت بازو بنے لیکن اللہ وبارک تو پوری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی بھی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پھر وہ اولاد کا محتاج کیوں ہو اسی طرح اس دلیل کو اگر ذرا منطقی انداز میں بیان کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگی کہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر احسیات سے پاک ہے اور آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں اس لیے اسے کسی جز کی حاجت نہیں لہذا اس کی طرف اولاد منسوب کرنا اسے محتاج قرار دینے کے مرادف ہے حالانکہ وہ سارے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے اس کو کسی کی احتیاج نہیں اور کل لہو قانتون یعنی آسمان و زمین کی تمام اشیاء اس کی فرما بردار ہیں یعنی اللہ تبارک وطالعہ جس چیز کے بارے میں جو چاہے وہی وہ ہوتا ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ نے یہ چاہا کہ آسمان روشن ہو تو آسمان روشن ہو جائے اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اس میں ستارے حرکت کریں تو وہ حرکت کر رہے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کی سرتابی کر سکے تو جب ساری کائنات اس کی متی اور فرما بردار ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کائنات کو چلاتا ہے تو اس کو اپنی اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے یا اولاد کا وہ محتاج کیوں ہو پھر آگے فرمایا کہ بدی واواتی عرض یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کے بجائے بدی استعمال فرمایا ہے بدی اصل میں اس ذات کو کہتے ہیں جو کوئی چیز پہلی بار پیدا کرے جیسے جس کو ہم اردو میں موجد کہتے ہیں بعد میں اگر کسی نے اس کی نقل اتار لی تو وہ چاہے اس کا بنانے والا کہلائے لیکن موجد نہیں کہلائے گا بدیہ نہیں کہلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی موجد ہے زمین آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہونا یا یعنی جبکہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا کیا تو جو ذات اس بات کی قدرت رکھتی ہے کہ بالکل عدم سے ایک چیز وجود میں لے آئے تو وہ کسی اولاد کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد پہلے سے موجود ہوتی ہے اس بنیاد کے بغیر کوئی چیز نہیں بنا سکتا مثلا اگر کسی کو کوئی پھول اگانے ہیں یا پھل اگانے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ بیج اس کے پاس ہونا چاہیے بیج ملتا ہے تو اس, کو اس کے ذریعے وہ پودا بنتا ہے اس کے ذریعے درخت بنتا ہے اگر کوئی کوئی شخص کوئی آلہ بنانا چاہتا ہے تو اس آلے کے لیے بھی جو خام مال ہے اس کو ملنا چاہیے وہ خام مال کے بغیر نہیں بنا سکتا لیکن اللہ سے وبارک تعالی اپنی تخلیق میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں بلکہ وہ عدم سے ایک چیز کو وجود بنانے والا ہے اس لیے فرمایا بدیو سماوات وزا قبا امرن فعلما یقور الحو کن فون اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اس کے کچھ اسباب حاصل کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے کن کہ معنی ہو جا فیقون یعنی وہ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف حکم سے ایک چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو اولاد کی حاجت کیوں ہو اس کے بعد اللہ تبارک وطالیہ نے مشرقین مکہ یا عرب کے بت پرستوں کی ایک بات نقل کی ہے جو وہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے تو فرمایا کہ وقال عالم وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے کہ اس کے مراد مشرقین عرب ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو امی فرماتا ہے یا یہ فرماتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے کیونکہ ان کے وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں تھے ان کے اوپر براہ قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری تھی اس واسطے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ, لولا اللہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کرے یعنی یہ کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک نے ایک پیغمبر کے اوپر وہی نازل کی اور اس کے ذریعے سے ہمیں آ پہنچا رہے ہیں ہم سے براہ راست اللہ تعالیٰ کیوں ہم کلام نہیں ہوتا او اوتاثینا آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی براہ راست کیوں نہیں آ جاتی نشانی سے برادیا ہے کہ کوئی ایسا معذرہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ معجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا جا رہا باری فرماتے ہیں کا من قبلیم قبلیم یہ جو لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ یعنی ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اپنے امبیاء چرام علیہ وسلاد سلام سے اس قسم کی باتیں کہتے چلے آئے ہیں تیشابت قلوب ان کے دل ایک جیسے ہیں کہ جو ان کے دل میں خیال آتے تھے وہ ان کے دل میں بھی آتے ہیں تدین الیات نقو می یو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی واضح کر دی ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو براہ راست سننے کی ہر ایک شخص کے اندر طاقت نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنے انسان پیدا ہوں ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم ہوا کریں ایک تو اس وجہ سے کہ ہر انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن سکے اور جیسا کہ سوریہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پردے کی پیچھے